اب آپ اس مبارک سلسلے کا چھبیسواں حلقہ سے فرمائیں آج فرمائے آدمی لے کے وہی کھڑے ہو گئے اکرما اچھا خدا کی قدرت ہے ادھر سے خالد آئے آگے وہ ہتھیار لے کے کھڑا حضرت خال نے فرمایا اکرما عقل کرو تم ایک بہادر آدمی ہو بہادر آدمی اس وقت لڑتا ہے جب بہادری دکھانے کا کوئی فائدہ بھی تو ہو نا یہ کیا بہادری ہے کہ سارا مکہ فتح ہو گیا حضور کی فوجی مکے میں داخل ہو گئی تم پچاس آدمی لے کے کھڑے ہو مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار پھینک دو ہم تمہیں امان لیتے ہیں یا اپنے گھروں میں چلے جاؤ اگر نے کہا کہ نہیں خالد میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ حرم میں داخل ہو اور ہم بھی زندہ ہو نے کہا حضور تو داخل ہو گئے حرم میں پد وقت ہو تو داخل ہو گئے کہا نہیں میں لڑوں گا حضرت خالد نے بار بار روکا بار بار روکا اب جناب اکرام آباز ہی نہیں آتا اکرام ہی تو بہت بڑا بہادر آدمی تھا تو خالد نے کو حکم دیا کہ چلو جی یہ نی نی مانتے تو چلو ٹھیک ہے ان کو ٹھیک کرو وہ تو پہلے حلے میں تیئیس آدمی خالد نے بار ڈالے مسلمانوں کا ایک آدمی بھی نہ مرا وہ تو اب ان کا مرال جو تھا وہ بہت اونچا ہو چکا تھا وہ فاتح تھے جب تیئیس آدمی پڑکے نہ جی تو اکرما بھاگا یہ وہاں سے نکلا سیدھا کھندا وہاں سے بھاگتا ہوا سیدھا جدہ بھاگ. اس کے پاس چونکہ بہت بڑے گھوڑے سے تیز رفتار وہ گھوڑے پہ بیٹھا بھاگ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس خیف پہ جمع ہوئے خیف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آپ نے پہلے غسل فرمایا غسل فرمانے کے بعد حضور پھر اللہ میں داخل ہوئے اور جب حضور اللہ کے حرم میں آ رہے تھے تو آپ کی زبان پہ یہی آیت مبارک تھی ان فتح کا فتح اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اب کابت اللہ میں تو بت بابت اللہ کے باہر بت ہیں اندر بت ہیں صفا پہ بت ہیں مربا پہ بت ہیں وہ تو کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، تین سو ساٹھ بت رکھا ہوا تھا اب لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ تین سو ساٹھ کا مطلب یہ تھا کہ ہر روز ایک نئے بت کی بادشت کرتے یہ بے وقوفی والی بات ہے کیونکہ ایک سال کے دن ہوتے ہیں نا تین سو ساٹھ یا تین سو پینسٹھ تو لوگوں نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا حالانکہ یہ بات نہیں تھی وہ تو مشہور بدھ تھے مکے والوں کا حبل تھا اسی طرح بنو سقیف کا عزدہ تھا کسی کا لات تھا اصل وجہ یہ نہیں تھی اصل وجہ یہ تھی کہ قریش نے ایک سیاست تھی یہ بھی ایک سیاست تھی سیاسی چال تھی قریش کے ساتھ جب کوئی قبیلہ سلو کرتا تو وہ اس قبیلے کو کہتے ہیں کہ بھی ایسا کرو کہ تمہارا جو اپنا خدا ہے نا کعبے میں, میں رکھ دو تاکہ تمہاری عزت ہو کہ تمہارا خدا جو ہے کابے شریف کے اندر موجود ہے نمائندگی دیتے ہیں کی تو جس جس قبیلے سے شروع ہوتی گئی اس کا خدا رکھتے گئے اس کا خدا رکھتے گئے اس کا خدا رکھتے گئے اچھا جس سے جھگڑا ہوتا اس کے خدا کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے لے جاؤ جی اپنے خدا کو یہ رہے خدا ایسے تھے نا بردی آئے بندہ رکھنے تھے بردی آئے بندہ پھینک دے کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں یہ جیسے آپ نے دیکھا ہندوستان میں اب نہیں دیکھا جی وہ دیوی دیوتا پتھر جنگل میں جاؤ تو اب ڈام جو بالکل دور افتاد ہو تو کہیں کتا داخل ہو کے پیشاب کر رہا ہو کچھ کر رہا ہو کہیں یہ پھر آ جائیں گے تو پانی ڈال دیں گے پھول ڈال دیں گے آپ ہو جائیں گے پھر بنتی اور بجن شروع ہو جائیں خود بنائیں گے اور پھر خود عبادت شروع کر دیں تو بارہ حل وہ اس لیے تین سو ساٹھ جمع ہو گئے حضور پاک جب آئے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ یوں چھڑی سے اشارہ کرتے اور پڑھتے جا الحق وضح کل باتل الجا الحق وضح کل ان الباطل کا نظو اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ جب حضور چھڑی سے اشارہ کرتے ہیں ابھی وہ چھڑی بت کو لگتی بھی نہیں تھی کہ بت منہ کے بل گر جاتے تھے اور ٹوٹ جاتے تھے تو پتر بٹی کے بنی وائے گرد گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو گئے کابت اللہ میں داخل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا زمزم نوش فرمانے کا وہ حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں زمزم ہے اور باقاعدہ سراہیوں میں بھرا ہوا اینڈ ٹھنڈا اور اوپر ململ مل کا کپڑا باندھ کے ہم نے بڑا صاف رکھا ہوا ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں عباس میں اسی جگہ سے زمزم پیوں گا جہاں سے میری امت پی رضو صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ تشریف لے ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری امت قیامت تک لڑتی رہے گی ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ڈول کھینچوں ڈول بھی خود کھینچ زمزم کا اور پھر زمزم پیوں نہیں نے فرمایا اچھا نہیں میں ڈول تو نہیں کھینچتا ورنہ جو بھی حج آئے گا وہ کہے گا میں ڈول کھینچوں تو پر تو کیا ہے کہ لوگ لڑتے رہیں گے بھی یہ بھی سنت رسول پاک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ زمزم لیا اور اس کے بعد زمزم پیا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وہ ڈول لیا اور ڈول میں آپ نے پڑا اپنا لوہ دہن مبارک بھی ڈالا اور پھر وہ پانی جو ہے زمزم میں ڈالا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرف جو ہے صرف زمزم کو ملا ہے کہ ایک پیغمبر کا پاؤں ہے اسماعیل السلام کا اور ادھر اللہ کے فرشت جبریل کا پر ہے اور محمد مدنی کا لعاب ہے یہ اور کسی پانی کو شرف نہیں ملا یہ صرف زمزم اسی لیے محدثین کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ جنت کے پانی سے بھی زمزم کا پانی افضل ہے یعنی حوض کو جو پانی ہے اس سے بھی زمزم افضل اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب جوریل آئے تھے حضور کا دل مبارک دھونے کے لیے آپ تو آج کل آپریشن کرتے ہیں نا ہارٹ کا اور کہتے ہیں کتنی کہ ترقی ہو گئی کہ ہم آپ اوپن ہارٹ سرجری کر لیتے ہیں حضور کی تو بچپن میں ہوئی دو دفعہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ تو ہم چونکہ اسلام کو نہیں جانتے اسلام یتیم ہے تو ہم ان کے روپ میں آ جاتے ہیں نہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ خیرا نہ کر سکا مجھے جلواؤ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف نے کہا ان کے جلوے مجھے نہیں اندا کر سکتے مجھے اللہ نے روشنی بخشی ہے مدینے کی مٹی سے میں نے پڑھا ہے کہ اسلام کیا ہے ہم نے تو اسلام بس اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ چلو ابھی بچہ پیدا ہوا جی کان میں اذان کہہ دو جب بڑا ہو تو پھر اس کو ٹاٹا ٹاٹا سکھائیں گے ابھی ازان کہہ ہمارا اسلام تو بس اتنا ہے کہ اچھا جناب یہ ٹھیک ہے کہ بھائی اپنا مرغی حلال ہے نا جی انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ماشاء اللہ مسلمان کے دکان سے خریدی ہے سبحان اللہ بس اس سے بڑی کوئی دلیل ہے حلال ہونے کی بس سبحان اللہ حلال کھاتے یعنی ہماری علامت ہمارے ایک دوست ہو ایک دفعہ یورپ گئے واپس جب آئے تو صافیوں نے پوچھا کہ نئے سے صافی نہیں جانتے انہوں نے کہا جی آپ کا مذہب کیا ہے اس نے کہا جی میں آدھا تو ہوں انگریز اور آدھا ہوں مسلمان کہا یہ کون سا مذہب ہے آدھا انگریز اور شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا کہا شراب تو میں بھی پیتا ہوں خنزیر نہیں کھاتا تو آدھا آدھے کی بات کا مسئلہ ہو گیا نا کہ وہ خنجیر بھی کھاتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے میں شراب پیتا ہوں خنزیر نہیں کھاتا ہوں. بس اتنا فرق ہو گیا اور کوئی اس میں ملک. نماز وہ نہیں پڑھتا نماز میں نہیں پڑھتا داڑھی وہ بڑھاتا ہے داڑھی میں بڑھاتا ہوں سوٹ وہ پہنتا ہے سوٹ میں پہنتا ہوں کلب وہ جاتا ہے میں جانتا ہوں ڈانس وہ کرتا ہے ڈانس میں کرتا ہوں بیوی بی کو لے کے باہر وہ پھرتا ہے بیوی بی کو لے کے باہر میں پھرتا ہوں اور کا مذہب ہے کیا آخر اس کی بیوی بھی گیرو بی سے ملتی ہے میری بیوی بھی نیرو بی سے ملتی ہے تو یہ ہماری تو یہ ہمارے یہاں تو بالکل ایسی بات ہے اس لیے کہ ہم اسلام کو نہیں جانتے ورنہ آپ دیکھیں ابھی میرے مدنی پاک کا بچپن ہے اور حضور کا دل مبارک جو ہے باقاعدہ کھولا گیا اور ٹانکوں کے نشان ساری زندگی موجود رہے ٹانکوں کے نشان جو تھے ابھی ڈاکٹر عبدالسمد صاحب ہیں کراچی سے ہیں وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں دوست ہیں اور دل کے بہت بڑے معروف قسم کے ڈاکٹروں میں ہیں جن کو اللہ نے بڑی عزت بڑی شہرت دی ہے تو وہاں اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے بات چل پڑی کو بتا رہے تھے کسی کو کہ جی آپ کو واق کرنی چاہیے واق بڑی ضروری ہے اور آپ چونکہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور آپ کے لیے تو واق انتہائی اہم ہے اور آپ اس تو میں, اس کا میں نے کہا حضور یہ تو حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں شکونا بزا فیرا رسول اللہ فقر علیکم بن او کما خال صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے حضور سے کہا کہ حضور ہمیں ذرا کمزوری اور ویکنیس محسوس ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا تیز تیز چلا کرو چودہ سو سال پہلے کم از کم میں وہاں اس میں لگا لوں کہ بندے میں اور پھر حضور نے صحابہ کو چلنے کا بھی بتایا فرمایا تیز تیز چلا کرو لیکن ایسی نہیں کہ پاؤں ایسی بولے وہ نہیں پاؤں جبا کے رکھا کرو زمین پر پاؤں پوری طرح جمے اور حضور صلی اللہ علیہ صبح یہ بھی فرمایا کہ جب تم اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر کر مارتے ہو جتنی قدم تمہارے نیچے لگتے اتنی تمہارے دل کی دھڑکنوں کو فائدہ ہوتا ہے چودہ سو سال پہلے کون سی یہاں سرجری کی دکانیں کھلی ہوئی تھی مکے میں کون سی یونیورسٹیاں تھیں آپ کے کون سے کالج تھے جو پڑھاتے تھے اور ساری احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لے امن ام شرح اللہ, اللہ السلام ایک ہے سینے کا کھولنا ایک ہے شرع صدر ایک ہے شک کے صدر ایک ہے زی کے صدر اس میں آپ قرآن کے الفاظ دیکھ کر احادیث کو دیکھ کے دیکھیں کہ علماء نے کیا کیا کی کیے پھر تمہیں پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کابت اللہ میں داخل ہوئے آپ نے زمزم زم زمزم پینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے عثمان ابن طلحہ شیبی اچھا عثمان ابن طلحہ اصل میں مسلمان ہو گئے عثمان ابن طلحہ مسلمان ہو گئے اور اسی اسنا میں ابو سفیان آرس ابن حشام اور اسی طرح اتبا یہ تین آدمی کابت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اب دیکھ رہے ہیں ابو تو ویسے مسلمان ہو گیا تھا لیکن دل میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا تو ایک آدمی حضور نے حکم دیا فرمایا بلال کعبے پہ چڑھ جاؤ اور ازان اب مان سے کہیں جو لوگ مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں جی مسلمان غلام اور غلام اور کنیز اور غلام اور غلام کوئی مذہب ہے ایسا جس نے غلام کو اتنا اونچا کیا ہو کہ کعبے پہ غلام کو چڑھا دے کوئی دنیا میں مذہب ہے آپ کا کہ کالا آپ تو آپ کے ہاں تو انسری ہوتی ہے نا کہ یہ جناب ایک دفعہ جنوبی افریقہ میں مدت کی تو نے کہا یہ کیا انہوں نے کہا جی یہ وائٹ ڈاگ جو ہے یہ علاقہ صرف ان کے لیے ہے یہ بازار صرف ان کے لیے ہیں بلیک نہیں آ سکتے بلیک ڈاگ یعنی وہاں آبادیوں کی آبادی الگ ہیں یہ آبادی وائٹ کی ہے یہ کلرڈ کی ہے اور یہ بلیک اور وہ کسی کلرڈ یا بلیک کو اس پوری آبادی میں دکان کرائے پر نہیں مل سکتا پانچ بجے شام کے بعد وہ اس علاقے میں رہ نہیں سکتا ورنہ وائٹ کو یہ حق ہے کہ اس کو گولی مار دے وہ ان کے ہوٹل میں نہیں جا کے کھانا کھا سکتا یعنی یہ بڑا عجیب اتفاق ہوا تھا نا یہاں جو سرور سبان گزرے ہیں اپنا رابطہ عالم اسلامی میں بھی سیکٹری رہے پہلے وزیر مالیات بھی رہے اور وہ رنگ کالا تھا ان کا بیچاروں کا اچھا وہ خدا کی قدرت ہے کہ ہوٹل میں گئے بچارے حالانکہ یہاں کے وزیر تھے منسٹر تھے وہ ایک ہوٹل میں وہاں گئے تو وہاں شاید ان کا آڈر تھا کہ یہاں کالا کوئی نہیں آ سکتا اب یہ اندر تو چلے گئے جا کے بیٹھ گئے اب یہ عربی آدمی وہ جناب بھاگتے ہوئے ان کے آ گیا ملازمین نے کہا کہ جی یہ اندر داخل نہیں ہو سکتا انہوں نے کیوں کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے لکھا ہوا ایڈمیشن ایڈو ایڈو بلیک نہیں آ سکتا بلیک بھی بندہ ہوتا ہے انسان ہوتا ہے یہ ہوٹل نے کہا جناب ہوتا ہے ہم تو خیر ملادم ہے نوکر ہیں بہرحال ہمارے ہوٹل کا یہ قانون ہے کہ اس میں صرف وائٹ آ سکتے ہیں گورے آ سکتے ہیں اور کالے والے لوگ نہیں آ سکتے ہیں، پر آپ کالے لے انہوں نے کہا اچھا تمہارے ہوٹل کا مینیجر کہاں ہے اس کو بلاؤ تم سے میں نہیں نکلتا ان کو بلاؤ وہ بھی عرب تھا اس کا بھی عربی خون اکڑ گیا یہ تو پھر اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں نا جب اڑ جائیں تو پھر تو سوال ہی ہوتا ماننے پہ آ جائیں تو اسے دیکھ ہے اور نہ ماننے پہ آ جائیں تو ابو جہل ہے یہ تو پھر ان کی خصوصیت ہے ان میں ڈل مل نہیں ہے اسی لیے تو اللہ نے یہاں نبی بھیجا ہے ہمارے علاقے میں نبی بھیجتے تو ہم تو نبی کو خدا بنا لیتے اللہ کا کام تو راستے میں رہ جاتا نا ہم نے تو پیروں کو خدا بنا لیا تو ہم نبی کو بخشتے تھے یہ تو جناب عجیب قوم تھی نا اگڑ گیا بلاؤ منیجر کو منیجر آگیا کیا بات ہے, یہ کیا قانون ہے کا؟ جی ہم کیا مالک کا, کا ہوٹل بھیجتے ہو؟ کیا کیا کیا کیا انہوں نے کہا بات بات کی چکر مت کرو مالک سے فون پہ بات کرو اس کی قیمت بتاؤ ابھی چیک لو چیک نکال کے رکھ لے اچھا وہ قدرت ہم بیچنا بھی چاہتے تھے پریشان تھے پارٹی بھی ڈھونڈ رہے تھے اس نے والد سے کہا کہ ایسا آدمی ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مانگو اتنا بند ان کا ٹھیک ہے اتنا ملین چیک یہ لو چیک بینک سے پتا کرو گے اب چیک ٹھیک ہے کہ نہیں بینک کو فون کیا انہوں نے کہا عقل کی بات کرو تو اتنا بڑا آدمی ہے عرب کا اس نے کہا بھئی یہاں بورڈ لکھو گیا اب اس میں سفید داخل نہیں ہو اس ٹھیک ہے جو اگر کالا داخل نہیں ہو سکتا تو اب میں یہاں لکھوں یہاں سفید داخل نہیں ہو سکتا انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاگ اور بلیک داخل نہیں میں لکھتا ہوں کہ بندر اور سفید داخل نہیں ہو سکتا جس جس کی شکل ان دو سے ملے باہر لکھا تو یہ تو انصریت والی بات ہے نا یہ دیکھیں اسلام کتنا بڑا کہ فتح مکہ ہے اور وہ عظمت اچھا حضور ازان کے لیے سب کا سیدنا نا ابو بکر کو بھی تو کہہ سکتے تھے نا ٹھنڈے دل سے سوچیں عمر عثمان و علی کو بھی تو کہہ سکتے تھے نا لیکن حضور نے غلاموں کو اونچا کرنا چاہا کہ کوئی قیامت تک اعتراض نہ کر سکے کہ اسلام میں غلام کا درجہ کم ہوتا ہے اور حضور نے ان کو اونچا کرنا چاہا جنہیں لوگ کہتے تھے کالے ہیں میں نا ہم رنگ پر نہیں جاتے ہم تو دل پر جاتے اللہ کے نبی نے بلال کو اوپر کھڑا کر دیا اب جناب جب دیکھا شام نے اور عطاب اس نے اور اکرمہ نے اکرمہ بھی وا... اکرما تو بھاگ گئے تھے ان کا ایک اور عزیز بیٹھے تھے ان کے نگال الحمد شکر ہے اللہ کا کہ میرا باپ مر گیا ان اللہ اکرما بھی میرے باپ پر اللہ نے رحمت کی کہ وہ پہلے مر گیا کہ غراب الاسود یہ کبا کالا چڑھا ہوا ہے کعبے پر اذان دے رہا ہے آج میرا باپ دیکھتا تو اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا دوسرے نے بھی یہی کہا نے کہا ابو سفیاان تم کیوں چپ بیٹھے ہو تم بھی تو بات کرو کوئی تبصرہ کرو نا دیکھو بلال بلال جن کو ہم مارتے تھے گلے میں کپڑے ڈال کے گھسیٹا کرتے تھے کعبے پہ چڑھا ہوا ہے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ابو سفیان نے کہا یار میں نہیں کہتا کوئی بات نہیں کہتا یہ کنکریں جو پڑی ہیں یہ بھی جا کے محمد مصطفیٰ کو بتا دیں گی کہ میں نے کیا کہا ہے حضور جو ادھر سے گزرے تو آپ نے فرمایا تھا ادھر تم نے یہ کہا تھا کہ میرے باپ پر اللہ نے رحمت کی کہ مر گیا ابو سفیان تم نے یہ کہا تھا کہ کنکریاں بھی بتا دیں گی اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو میں مسلمان ہوا تھا لیکن ابھی میں دل سے مسلمان ہوں تو بشد اللہ مجھے پتہ چل گیا کہ جس پیغمبر کو یہ تازہ تازہ ایک ایک سیکنڈ کی واحد خبر دے رہی ہے واقعی اس کا تعلق اللہ سے ہے اللہ کے واحد آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو حضور نے بلایا چابی کے لیے عثمان ابن نے کو عثمان ابن نے تلہا گھر دوڑے اپنی والدہ سے چابی لینے کے لیے اس کی والدہ نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو چابی دے رہے ہو حضور کو بتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تھی اور تم نے نہیں دی تھی آج پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان سے چابی چلی جائے گی اس نے کہا ماں چلو اگر نہ دیں تو کیا کریں چلو آپ بتائیں چلو نہیں دیتے ہیں کیا کریں پکا فتح ہو گیا ہے اب کوئی روک سکتا ہے کافی جب دیر ہو گئی تو حضور نے فرمایا حضرت عمر کو کہ جاؤ عثمان کا پتہ کرو کہاں گیا چابی لینے کے لیے تین دیر ہو گئی ہے تو حضرت عمر جب آئے تو باہر سے آواز دی اس نے کہا عثمان اپنی ماں کو سمجھا دو ہم نہیں چاہتے کہ چابی آپ سے چھینے ماں کو بتلا دو بڑی عقل کرو چابی دے دو آرام سے تو اب جناب اس نے عمر کی آواز سنی کانپی ڈر کے ہمارے جلدی جلدی چابی دی تو چابی لے کے آئے ابھی چابی لے کے یہ نہیں پہنچے تھے کہ حضرت اب آ گیا انہوں نے کہا یار سو گے صلی اللہ علیہ وسلم حضور مہربانی کریں چابی ہمیں کیونکہ کہوت اللہ میں تین چیزیں مہم تھیں رفادہ سقایہ اور مفتاح کا رفادہ کا معنی کہ جو باہر سے لوگ آئے ان کو سنبھالنا اور سقایہ کا معنی ان کو زمزم پلانا اور چابی جو ہے مفتا ہے کابا جس کا یہ تین اہم اعزاز تھے کابت اللہ کے جن کو ملتے رفادہ اور سکایا تو پہلے ہی عبد المطلف کے گھر میں تھی تو انہوں نے کہا رسول اللہ اگر آپ چابی بھی ہمیں دے دیں تو یہ تیسرا شرف جو ہے وہ بھی آپ کے خاندان عبد المطلف کو مل جائے گا حضور نے فرمایا کہ لا یا عباس فرمایا عباس نہیں بالکل آپ نے فرمایا کہ بالکل نہیں بنی عبد الدار بنو شہبا خزوہ تالدن خالد یا خزمال آپ نے فرمایا کہ اے عثمان اے بنو شہبا یہ لے لو چابی میں اپنے ہاتھ سے تمہیں دیتا ہوں اور دعا کر کے دیتا ہوں کہ خالدتن تالدتن دتن ہمیشہ یہ چابی تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے خاندان میں رہے اور تم لوگوں سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا مگر وہ جو ظالم کوئی ظالم بادشاہ چینے تو چینے بن چابی ہمیشہ تمہارے گھر میں رہے گی محمد بدنی کی دعا ہے اور دیکھ لو آج چودہ سو سال گزر چکے ہیں آج بھی وہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے یعنی بادشاہ وقت بھی نہیں داخل ہو سکتے جب تک بنو شہبا کو بلا کے دروازہ نہ کھلوائے آج بھی وہ اعزاز وہ سنت رسول آج بھی زندہ ہے اور وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہے اور آج بھی اسی گھر میں وہ چاہ اللہ اکبر کتنا بڑا شرف اسی لیے ایک او لوائے دے بند میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے ایک قرآن شریف اور ایک تلوار انہوں نے آ کر بنو شہبہ خاندان جو اب ہے اس کے والد جو تھے جد امجد جو تھے ان کی خدمت میں آیا انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک قرآن شریف اور ایک تلوار ہے یہ ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں چونکہ یہ چابی قیامت تک انشاءاللہ تمہارے گھر میں رہنی ہے تو یہ اللہ کے گھر میں ہماری طرف سے ہدیہ رکھ دو جب عیسا ابن مریم آئے تو ان کو پیش کیا جائے کہ وہ اسی قرآن پہ تلاوت کریں اور اسی تلوار سے جہاد کریں کافلوں کے خلاف یہ تو پھر فکر ہے نا سوچ ہے نا حدیث کو کون سمجھے پڑھتا تو ہر کوئی ہے نا سمجھنے والے سمجھتے ہیں جن کو اللہ دوبارک نے عقل دیو ایسے تو ماشاء اللہ آج ترجمہ لے کے ہر آدمی جس سے بھی کہتا ہے جی میرے پاس بخاری شریف کا ترجمہ ہے میں بخاری شریف پڑھتا ہوں ماشاء اللہ شکر ہے اللہ کا جب اب جو آدمی پر سے علم شروع کرے اب آپ سوچیں کہ وہ آخر کیا پڑھے گا ہاں تو قائدے سے علم نیچے سے شروع ہوتا تھا نا بھی آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے پہلی جماعت دوسری تیسری چوتھی جو ایم اے سے پڑھ کے نیچے آنا چاہتا ہو تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی اسی خاندان کا دے دی فادہ خلا رسول البا حضور کعبے میں داخل ہوئے لئی سماح اللہ بلال اور کسی کو حضور نے داخل نہیں کیا صرف بلا دروازہ بند حضور نے دو رکا نماز پڑھی جب بل جب حضور باہر نکلے تو سب سے پہلے داخل ہونے والے کون تھے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا بیٹا کا بلال مجھے یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب شریف میں کس جگہ کھڑے ہو کر حضور نے نماز پڑھی ہے تاکہ مجھے وہ جگہ نصیب ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے اندر چھ ستون تھے حور باغ نے نماز ایسے پڑھی تھی کہ تین ستون تو حضور کی پشت کے پیچھے رہ گئے اور دو بائیں ہاتھ پہ رہ گئے ایک بائیں ہاتھ پہلے اور درمیان میں کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کابے میں داخل ہوئے تو دیکھا بابا جدیا تمافیل دیکھا صورتیں لگی ہوئی ابراہیم کی صورت ہے بی بی مریم کی صورت ہے اللہ الحم اللہ اللہ ان کافروں پہ لانت کرے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا دیکھو ابراہیم الخلیل جیسے پیغمبر کی بھی صورت بنا کے لگا دی بی بی مری اب عیشا علیہ السلام کی تصویریں لگا دی اور تخی بلا جیسے آج بھی مسلمان ماشاءاللہ اللہ آپ کے ہاں ابھی اتنی ضرورت تو نہیں ہوئی کہ آپ نبی علیہ السلام کی تصویر بنا لیں لیکن اتنا آپ بھی پہنچ گئے ہیں براغ شریف کی تصویر ہے حضور کی نالین مبارک کی تصویر ہے اتنا ترقی مسلمانوں نے بھی ماشاءاللہ کر لی ہے اور براغ بھی بڑی عجیب خوبصورت بنائی ہے کہ نیچے جو دھڑ ہے وہ گھوڑے کا ہے اور شکل اوپر گردن جو ہے وہ عورت کی ہے پتنی میں راج والی رات کون سا کیمرا مین تھا جو چھپ کے بیٹھا ہوا تھا براغ کی فوٹو لینے کے لیے اور مسلمان برکت کے لیے گھروں میں لگاتے ہیں سبحان اللہ جی حضور کی براغ چلی اور نالین کی باقاعدہ تصویر اب لوگوں نے تو ترقی کی ہے سونے چاندی اور جناب پتہ نہیں پلاٹین مونوگرام بنا کے یہاں باقاعدہ لگائے ہوئے جی جی حضور کی نالین ہم نے سینے پہ رکھی حضور کی نالین ہے جو تم نے سونارے سے بنوائی ہے کل کرو حضور کی سنت کے دو بال تو چہرے پہ رکھنے بھاری لگتے ہیں تمہیں تو مونوگرام تمہیں کہتے اچھا لگ گیا ہے کہ کیا عقل ہے کیا کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کے لیے کہو بھی ہماری غلطی ہی ہم نہیں کرتے ہیں ایک سیدھی بات تو کہو نا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ کم از کم اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ تو نہ کرو نا دیکھو قرآن خود کہتے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے کیا یہ مومنوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ کسی کو دھوکھا نہیں دے رہے یہ اپنے آپ کو دھوکھا دے رہے کلو بھی فزاد ہوں اللہ مردا عذاب علی بما کانو یکذبون حضور نے تصویریں بٹھا دیں کابۃ اللہ کو صاف کیا کابۃ اللہ کے فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھے اور حکم دیا کہ جو عورتیں اسلام لانا چاہتی ہیں وہ بیتیں اسلام کریں اور باقاعدہ درمیان میں کپڑا لٹکا دیا گیا کہ اللہ کا نبی نہیں چاہتے تھے کہ کسی عورت پہ نظر پڑ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہندا جس کے بارے میں حکم تھا نا کہ جہاں ملے قتل کر دو کہ وہ تو سخت دشمن تھی نا اسلام کی اور حضور کی اب ہندا کہتی ہے کہ میں نے کہا میں کیسے بچوں اگر میں حضور کے سامنے چلی گئی نا حضور مجھے تو معاف نہیں کریں اور پتہ بھی لگ چکا تھا کہ میرے لیے تو آرڈر ہو چکا ہے تو عورتوں میں چھپ کے اندھا بھی چلی آئی اور آ کے بیٹھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک جو اللہ نے قرآن میں نازل کی تھی اس کے مطابق وہی شروع کی کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ جب عورتیں بت کریں تو سب سے پہلے بت یہ ہے کہ اللہ یو شرک نبی اللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک حضور نے فرمایا کو با یہ حکم اللہ اللہ شرک نبی اللہ اور حضرت عمر کو درمیان میں کھڑا کیا حضور پاک نے کہ میں جو کہوں تم زور سے کہتے جاؤ تو کہ عورتیں سنتی جائیں اور عورتیں کہتی جائیں تو جب حضور نے کہا کہ بت کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو ہندا سے صبر نہ ہو سکا کی بیوی بی تھی حضور کی چچی ہے, ہے کہ حضور شرک کیا کریں گے آج ان خداوں کا یہ حشر ہوا ہے کعبہ شریف میں ان کو پھر ہم شریک بنائیں گے اللہ میاں کا ان کے پلے میں کوئی ہوتا تو آج ہماری مدد نہ کرتے نے کہا حضور آپ نے فرمایا انت ہند تم ہندو ابھی سفیان کی بیوی بی ہو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, تو اللہ اللہ انک رسول اللہ حضور ہوں میں ہند لیکن میں تو کلمہ پڑھ چکی حضور, چکی حضور نے فرمایا ہند تمہاری قسمت ہے تم نے پہلے کلمہ پڑھ لیا اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس ٹھیک امان حضور نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ بالا یس کہ چوری نہ کریں بت کرو اس نے کہا حضور اور چوری تو ہم نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی خامند کا پیسے اٹھا لیتی ہوں کبھی کبھی حضور خامند کے پیسے اٹھا لیتی ہوں آپ جانتے ہیں ابو اس جو ہے وہ خرچ کے پیسے نہیں دیتا پورے تو جب ضرورت پڑتی ہے آپ نے فرمایا اتنا اٹھانا عورت کو جائید ہے اگر خامند خرچ پورا نہ دے تو اتنے پیسے اس کے اٹھا سکتی یہ چوری نہیں ہوتی حضور نے نبر میں کہنا کریں کہ نہیں کریں گی کبھی بھی, بھی ہندہ جوش میں آ کہ آب تو رسول اللہ کھڑی ہو کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ ہم سے بھیت لے رہے ہیں کہ نہ کریں نہ کریں کوئی شریف عورت کبھی ذنا کر بھی سکتی ہے ایسی بات ہم سے کیوں آپ بادہ لے رہے ہیں سنا تو اتنا گھناؤنا اور گندا کام ہے کہ کوئی غلام کوئی کنیز کوئی نکرانی کوئی گندی قسم کی بے نسل کی عورت وہ جا کے سوچ سکتی ہے ہررا عورت جو کسی شریف خاندان کی نسل والی عورت وہ کبھی سوچ سکتی ہے کہ اس کا بدن اس کے شوہر کے علاوہ کسی کی نظر پڑے آپ اس بیت کے لینے کی کیا ضرورت ہے ہم تو زنا کا سوچ ہی نہیں سکتے اللہ کا حکم ہے لینی ہوگی یعنی اس زمانے میں شریف عورت کا کردار یہ تھا کافر ہونے کے باوجود زنا نہیں کرتی تھی اور آج مسلمانوں کا کردار خود سوچ رہے آج تو سب سے بڑی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سوشل عورت ہے بڑا سوشل ہلکا بڑا وسیع ہے پتا نہیں مردوں کا ہلکا تو وسیع نہیں ہوتا پتہ عورتوں کے وسیع کیسے ہو جاتے ان لاہے راجو اور کیا کہہ سکتے ہیں غیرت نام ہے جس کا گئی تہ کے گھر سے جب غیرت ہی نہ رہے تو مردی آئے گھر اذا تستا ہی پس نہ جب حیا نہ رہے تو جو مرضی آئے کرو پھر لوگ اپنی عورتوں کو خود ہی لے جاتے اپنی بیٹیوں کو خود ہی سودے کرتے اپنی بہنوں کے خود پیسے لے کے نہیں بیچ جاتے جب عزت نہ رہے غیرت نہ رہے یہ تو غیرت آپ نے اولادین <اللَّه> اور میرے مدنی آپ ان سے بیت لیں کہ یہ اولادوں کو قتل نہیں کریں گی حضور نے کہا یارس اللہ رب نا سارن قتل تم کبارا حضور آپ ہم سے تو بےت لے رہے ہیں کہ عورتوں اولادوں کو قتل نہ کریں ہم نے جن کو پالا تھا آپ نے تو بدر میں اڑا دیا اس کے مارے گئے تھے نا بدر میں یعنی دیکھیں نا اکثر چچی ہے ایک ایک بات پر سامنے بات کر رہی ہے اللہ کے نبی اور حضور ہر بات سن کے چیٹے پہ کوئی بل کو بھی چاچی ہے کیا کلما پڑ چکی ہے اور بڑی ہے چاچی اور ماں میں کیا فرق ہوتا ہے جو کہہ رہی ہے, کہہ رہی ہے, کہہ رہی ہے تو سننے تو اس کے بھی جذبات ہے اس کے جذبات بڑکے ہوئے نکلنے جب ساری بعت ہو گئی اور سولہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقدمہ میں رہے اور یہ تقریباً ہجری اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو خیریت کے ساتھ مکے پر مکمل کنٹرول کرنے کے بعد حضور پاک نے اسید کو امیر مکہ بنایا والی مکہ بنایا اور اب اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اب بنی حوازن کی طرف اب طائف کی طرف پہنچ کریں جسے جس آگے جا کے آپ غزوہ حنین کے نام سے انشاءاللہ اللہ زندگی تو پڑھیں گے برادرانی اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و منت و احسان سے سرکار دو عالم سید دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے جس میں وفد ہی تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر مکی زندگی اس کے بعد ہجرت ہجرت حفشہ ہجرت مدینہ منورہ اور پھر اس کے بعد کے عظیم حوادث و واقعات پھر حدیبیہ اس کے بعد فتح خیبر اور ہم فتح مکہ تک تقریباً اپنے قدر استطاعت اور علم کے مطابق بیان کر چکی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد تقریباً سولہ دن حضور پاک نے مکہ میں قیام فرمایا اس عرصے میں اور اسی ضمن میں جیسا کہ آپ سابقہ درس میں سن چکے ہیں کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اور اکرما کا ٹکارہ ہو گیا جس میں اکرما کے تیئیس ساتھی مارے گئے اور اکرما فرار اکرما فرار ہونے کے بعد جدہ پہنچا اور جدے سے ایک کشتی میں سوار ہو کر سوڈان کی طرف نکلنا چاہا تو یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اکرمہ فرار ہو چکا ہے لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی ابو جہل کی بہو اور اکرمہ کی ترجا جب وہ اسلام لے آئی تو اس نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں میرا خامن جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے خوف سے چونکہ اس کو پتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن کا وہ بیٹا ہے اور اس نے بھی اپنی دشمنی کی انتہا کی کہ اس وقت بھی کہ جب پورے مکے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہو گیا لیکن پھر بھی وہ لڑا تو کیا اگر میرا خامن اسلام قبول کر کے آپ کی دربار میں حاضر ہو تو کیا آپ اس کا اسلام قبول فرما لیں گے آپ فرما تم میری بیٹی ہو تم بھی تو ابو جہل کی بہو ہو نا لیکن چونکہ اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے اسلم تسلی بس ختم ہوئی بات کیونکہ مسلمان کی دوستی عداوت اور دشمنی جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے الحب فی اللہ ہماری دوستیاں جو ہیں وہ کسی ذاتی اغراض میں مبنی نہیں ہوتی تو اس کی بیوی بھی بی اس کے پیچھے چلی گئی خدا کی قدرت یہ ہے کہ اکرماں جس کشتی میں سوار تھا وہ کشتی جو تھی طوفان میں پھنس گئی جب وہ طوفان میں پھنس گئی تو اس میں جتنے مشرقین جتنے کافر جتنے لوگ سوار تھے وہ سب کے سب جب یقین ہو گیا کہ اب ہم ڈوبنے والے ہیں اس کے بعد فوراً یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا اللہ، ہمیں نجات تھا فرما یا اللہ حضرت اکرمہ کے دل میں فوراً ایک بات اللہ نے ڈالی کہ یہ کیسے لوگ ہیں بھائی اب جب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئے تو اب ان کو نہ اپنے خدا یاد ہے نہ لات یاد ہے نہ منات یاد ہے نہ حبل یاد ہے نہ عزا یاد ہے اب تو یہ اسی خدا کو پکار رہے ہیں جس کے پکارنے کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور اسی کو قرآن مبارک نے کئی مقامات پر ذکر بھی فرمایا ہے کہ, اللَّهَ لَهُ الدِّينَ کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں پھنستی ہیں پھر تو خالص اللہ کو پکارے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ شری اور جب ہم ان کو نجات دے کے کنارے پہ پہنچا دیتی ہیں پھر سر شروع کر دیتی ہیں تو دوبارہ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ دخل الاسلام فی قلبی اسلام میرے دل میں داخل ہوئے جٹ ہیں ہے جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس خدا کو پکارتے دیں اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے خدا یاد آیا تو وہ ابھی دوسرے کنارے پہ نہیں گئے اور طوفان کی وجہ سے کشتی واپس آ گئی جدے میں ہوتے لیکن وہ کہتے ہیں میں نے دل میں فیصلہ کر لیا اور میری بیوی بی بی پہنچ اس نے کہا کہ ایک رما یہ بالامان میں تمہارے پاس آئی ہوں اور محمد رسول اللہ نے آپ کو امان دے دیے نہ تخ ڈرو نہیں اُنہوں نے کہا اچھا مجھے امان تو حضور نے دے دی اچھی بات ہے لیکن میرے دل میں بھی اسلام گھر کر گیا مجھے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے یہ تو سب لوگوں نے ایک تخیلات ہیں لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کچھ باتیں ہیں ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق سی حقیقت ضرور ہے جو ہر بندے کو کسی نہ کسی مقام پہ جا کے مجبور کرتی ہے کہ اس کے دماغ سے دل سے ایک نہ ایک دفعہ نکلتا ہے اللہ تو حضرت اکرما آگئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا ففر یا اللہ حضور بہت خوش ہو. کیونکہ آخر ایک بڑا آدمی تھا بڑے آدمی کا بیٹا تھا اور ایک بہادر آدمی تھا ایسے لوگ بڑے بڑے لوگ جو جائیں گے جب سیدھے ہو جائیں تو پھر چھوٹے لوگ تو بہت جلدی ٹھیک ہوتے ہیں اسی اسنا میں عبداللہ اللہ سعد نے ابی سرا جس کا واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان تھا اور قاتب البائی تھا حضور کا قاتب تھا اور اللہ کا قرآن لکھتا لیکن مرتد ہو گیا کافر ہو گیا اور واپس آنے کے بعد یہی وہ آدمی تھا جس نے مشورہ دیا تھا بنی بکر اور بنی خدا کی لڑائی کے بعد کہ بیدیت ادا کر دو یہ مرتد ہو گیا اور کافروں کو آ کر کہتا تھا کہ بھائی وہ پرانے باغ جو ہے وہ تو جیسے حضور پہ وہ میں بھی لکھ سکتا ہوں تو یہ ان آدمیوں میں شامل تھا جن میں حضور نے اعلان کیا تھا کہ ان دس آدمیوں کو اس پناہ نہیں ملے گی ولب انہوں کا بتتے کہ اللہ کے اگر غلاف کے نیچے بھی کھڑے ہوں تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ ان میں ایک یہ بھی یہ دوڑا ہوا حضرت عثمان کے پاس چھپتا چھپتا چھپتا حضرت عثمان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اجرنی عثمان تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو باقی میں نے ارتداد کیا میں نے کفر کیا میں بہت شرمندہ ہوں مجھے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی جو فرماتے تھے وہ پورا ہو گیا بتمکہ فتح ہو گیا تو میں مسلمان ہونا حضرت عثمان عبداللہ ابن اللہ ابن صاد نبی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کی طرف چلے حضرت عمر کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو علیکم کمبیادو باللہ پکڑو اس اللہ کے دشمن کو یہ تو وہ آدمی ہے جس کو امان نہیں ہے لیکن اتنی دیر میں حضرت عثمان اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پہ, پہ پہنچ گیا اور زور سے کہا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم این اجر میں نے اس کو اجیر بنایا میں نے اس کو پناہ دے دیا چپو حضور نے کوئی لفظ نہیں کہا اور یہ عبد اللہ ابن سعد ابن ابی سرا جس بندے کا قاتل تھا اس کا بھائی جو ہے وہ بھی اس وقت حضور کے سامنے موجود بیٹھا ہے اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا تو اس کا تو خون کھول گیا اس نے جلدی سے کہا کہ اب ست گیا تھا گیا رسول اللہ حضور ہاتھ بڑھائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں حضور چپ کراس لی بڑھائے تھوڑی دیر گزری اس نے کہا اب ست گیا تھا گیا رسول اللہ حضور ہاتھ بڑھائیں میں مسلمان بیعت کرنا چاہتا ہوں ہاتھ دے کے کھڑا ہے حضور نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھوڑی دیر گزری اس پھر ہاتھ بڑھانا کہا اسود یا رسول اللہ بھائی یعنی علل اسلام تیری ویت کریں اسلام پہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں حضور نے ہاتھ حضور چپ خاموش اس نے چوتھی دفعہ جب ریکویسٹ کی حضرت عثمان نے بھی کہا یا رسول اللہ اب تو وہ اسلام لانا چاہتا ہے اور اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے مہربانی فرمائیں پھر چوتھی دفعہ پر حضور نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو اسلام پہ بعد کر لی لیکن حضور ناراض ہو گئے فرمایا علیہ سمن کو منجر رشید اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تم میں کوئی بھی عقل والا آدمی نہیں تھا ہم نے کہا کہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں نے جب اس نے تین دفعہ ہاتھ بڑھایا میں ہاتھ نہیں دے رہا میں اس کی بت قبول نہیں کر رہا تو اللہ کے بندے تم چپ کر کے بیٹھے گئے اٹھ کے تلوار نہیں مار دی کہ گردن اڑا دو اب اس کے آ... بکتول کا جو بھائی بیٹھے کہ رسول اللہ لو اشر تنی وائ نہیں حضور خدا کی قسم ہے میرے تو بھائی کا قاتل ہے میں تو بالکل ضبط کر کے بیٹھا اگر آپ تھوڑا سا مجھے اشارہ کر دیتے نا اللہ کے میں اس کے ٹکڑے کر دیتا حضور نے فرما مایمبری اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ آنکھوں سے لوگوں کو اشارہ کر بس تم سمجھ جاتے تو سمجھ جاتے نہیں سمجھے تو اس کی قسمت تو بچ گیا اللہ کا نبی کسی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو آنے دے مجلس میں اور لوگوں کو آنکھوں سے اشارہ کر یہ نبی کی شان نہیں ہوتی اللہ کے پیغمبر جو کہتے ہیں صاف کہ اسی دوران میں صفوان بنے امیہ بہت بڑا سردار تھا اور یہ بھی ان لوگوں میں ہے جس کو قتل کا حکم تھا کہ اس کو معافی نہیں ملے اس کی بیوی کہا یا رسول اللہ اگر ابو جہل کے بیٹے امان کو امان مل سکتی ہے اگر اکرما کو امان مل سکتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صفوان کو بھی تو پھر مہربانی کریں وہ اس سے بڑا دشمن تو نہیں ابو جہل سے حضور نے فرمایا اچھا اگر صفوان بھی اسلام قبول کرے تو میں امان دے دوں گا نے کہا یا رسول اللہ اتنی سخت شرط رکھے میں جانتی ہوں میرا خامن جو ہے نا اس کو بڑا بغض ہے اسلام سے وہ اسلام قبول نہیں کرے گا آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دے دیں شاید وہ اسلام لے لیا حضور نے فرمایا کہ اچھا چار مہینے کے لیے میں امان دیتا ہوں। اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی آپ کے ساتھ بڑی دشمنی ہے بڑی عداوت ہے وہ میری بات نہیں مانے گا کوئی نشانی مجھے عطا فرما دیں حضور پاک نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی پگڑی مبارکت دو جہاں دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ہے جس کی سزائے موت کا پروانہ جاری کر چکے ہیں لیکن ایک عورت آتی ہے اس کی بیوی آتی ہے فریاد کرتی ہے حضور فریاد سن لیتے ہیں چار مہینے کی امان دے دیتے ہیں پھر اس دشمن کے اطمینان کے لیے پگڑی اتار کے دے دیتے ہیں کوئی مثال ہے دنیا میں آپ ایسا قائد کوئی پیش کر سکتے ہیں آج تو ایک تھانے دار بھی ناراض ہو جائے تو پولیس مقابلہ دکھا کے گولی مار دیتا ہے اب وہ بیوی گئی ڈھونڈا بڑی مشکل سے وہ چھپا ہوا تھا تو سفا نے میئر کو ڈھونڈیا اس نے کہا جو رائے کا بیمار نے کہا نہیں, نہیں مجھے امان تو تب ملے گی میں اسلام لے ہوں اسلام تو میں نہیں لیا تھا اسلام کے ساتھ مجھے بک ہے اس نے کہا نہیں نہیں تمہیں اسلام کے بغیر بھی چار مہینے کے لیے حضور نے امان دی اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا مجھے نہیں امان مل سکتی میں ان کا جو دشمن ہوں نا اس نے کہا یہ تو یہ کبھی امام ہے تو وسورلہ حضور نے مجھے اپنا پگڑی دی ہے نشانی جب اس نے دیکھا تو اب اطمینان ہو گیا اس نے کہا چلو حضور کی خدمت میں حضور کی خدمت میں آ گئے اجرت نہیں آسلا امان اب دے دیے امان تو دے دیے بات ختم ہو ان تمام واقعات سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی بیعت کر لینے کے بعد مکہ مکرمہ کے انتظام و ان کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے امیر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاب ابن رسید کو بنایا کہ تم یہاں کے اب امیر ہو گورنر ہو حاکم ہو اب سارے معاملہ تم نے سنبھالنے ہیں اور اس دفعہ آٹھ ہجری کے حج کے امیر بھی تم ہو تمہاری قیادت میں حج ادا ہوگا کیونکہ حضور نے پہلا امیر حج بنا ہے آٹھ ہجری میں عطاب ابن رسید ہیں نو ہجری میں حضور پاک نے امیر حج بنایا سیدنا نبی بکر کو اور دس ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حجت الفاف تشریف ابن اسید کو یہاں مقرر کر لینے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کے لشکر کو ترتیب دو نذب الہ حوازن حوازن قبیلہ جس جو غزل حنین کے نام سے مشہور ہے اصل قبیلہ تو وہ حوازن تھا جہاں جنگ ہوئی ہے وہ وادی ہنین تھی لہذا اس غزبے کا نام بھی غزوہ ہنین ہو گیا ورنہ وہ قبیلہ جو ہے بنی ہوا بنو سقیف یہ بڑا ہی زبردست اور جنگ جو قبیلہ تھا عرب میں اپنی قوت و طاقت میں مانا ہوا تھا کہ حتّیٰ کہ مکہ مکرمہ اور حوالی مکہ مکرمہ کے جتنے قبائل ہیں سب اس سے ڈرتے تھے نے فرمایا فضا کو چلو اب حوادن پہ چڑھا اور اب جب لشکر تیار ہوا تو چونکہ دس ہزار کا لشکر تو حضور کے ساتھ آیا تھا نا مکہ کی فتح کے وقت جو آپ پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں ایک اور پھر لوگ قبائل آتے گئے مسلمان ہوتے گئے تقریباً بارہ ہزار کا لشکر اور بنو ہوباد جو تھے ان کو بھی پتہ چلا کہ بھی مکہ فتح کرنا کے بعد پہلے بھی تو حضور کا رخ جو ہے مدینہ منورہ سے ہماری طرف تھا اور پھر این ہمارے سرحدوں پہ آنے کے بعد ایک دم آپ بکہ کی طرف بدل گئے تو ہمیں حضور معاف تو نہیں کریں گے مقابلہ تو ہوگا لہٰذا ان نے بھی اپنی مکمل تیاری کر لی اور ان کا اصل سرجار سردار جو تھا وہ الثقفی یہ اور بڑا یہ ان لوگوں میں تھا کہ جیسے ولید عبد البیر بکہ میں سے تھا عروت ابن مسعود جو ہے طائف میں سے تھا جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ میاں نے اگر وائی بھی اتارنی تھی نبی بھی بنانا تھا اور قرآن بھیجنا تھا تو ان دو بڑے آدمیوں پہ کیوں نہیں بھیجا گیا یا ولید پہ آتا ہے اور وہ پہ آتا وکال قرآن عظیم یہ دو بستیوں کے بڑے لوگ ایک ولید تھا اور ایک ابن مسعود تھا جو اصل سکیف بنو سکیف کبیرے کا سردار تھا لیکن اتفاق کی ہے ان دنوں باہر تجارت کے لیے شام کیا ہوا یہ موجود نہیں تھا اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہمارا اصل سردار تو ہے نہیں اب ہم کس کو سردار بنائے تو انہوں نے مالک ابن عوف چوبیس سال کی عمر تھی لیکن یہ بھی ان کے سرداروں کا بیٹا تھا اسی پر سب نے اتفاق کر دیا کہ یہ ذہین بھی ہے جوان بھی ہے اور جنگی مہارت بھی رکھتا ہے تو مالک اپنے اوف کو ہم سربراہ اس نے حکم دے دیا اس نے کہا بنو شکیف دیکھو بات سن اب یہ جنگ جو ہے نا یہ تو فیصلہ کن جنگ ہے اب یہ وہ جنگ نہیں کہ کون جیتے کون ہارے اب یہ ہی جیسے آج کل حالات بنے ہوئے ہیں نا بہار دعا تو ہم یہی کرتے ہیں خدا کرے کہ جنگ نہ ہو کیونکہ کوئی بھی مسلمان جنگ تو نہیں چاہتا دعا تو ہماری یہی ہے کہ خدا کرے انڈو پاک میں جنگ نہ ہو لیکن اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے جنگ ہو گئی تو یہ پھر 65 اور 71 کی جنگ نہیں ہوگی یہ پھر جنگ ایسی ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان پھر دونوں ملک کا یہ سمجھنے کے جغرافیہ میں بھی نہیں کیونکہ اب دونوں جو ہیں نا جی وہ اس طرح اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایٹمی صلاحیتوں سے ہم کنار ہو چکے ہیں لیکن بہرحال لاتا سبو ہو شبر القم بل ہو خیر لکم کبھی کبھی وہ برائی کبھی کبھی وہ ایٹم جو ہے جنگ کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ جنگ کو روکنے کا ذریعہ بنتا کیونکہ جب آپ کو پتا ہونا کہ میں نے بھی نہیں رہنا اس نے بھی نہیں رہنا تو تو بندہ سوچتا ہے اسی لیے آپ دیکھ لیں گے جب تک سپر پاور کے پاس دونوں کے پاس ایٹم بموں کے ذخیرے تھے نا رشیا امریکہ کوئی ٹکرائے لوگوں کو لڑائیں گے دوسری جگہ خود نہیں اور جب جاپان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہیرو پہ پڑ گیا اور آج وہی تقریر کرنے والے لوگ ہیں کہ جی ایٹم استعمال نہ کریں وہ پاگلوں کس اس نے استعمال کیا تھا ارے اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو نا تو خیر بہرحال اس وقت بھی بنو ہونے کے اپنے آؤف نے یہ کہا اس نے کہا کہ اب جو جنگ ہوگی نا اب وہ جنگ نہیں ہوگی کہ کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے کچھ ہم نے بندے مار ڈالے کچھ ان نے بندے مار ڈالے اب مسلمان بھی آخری جنگ کریں گے پکا فتح ہو گیا رابق فتح ہو گیا جدہ فتح ہو گیا خیبر فتح ہو گیا عمان کا سردار مسلمان ہو گیا بازار مسلمان ہو گیا بحرین کا بادشاہ مسلمان ہو گیا ہیر نے ہتھیار ڈال دیے کیا سوچ وہ ہمیں چھوڑ دیں گے اس لیے پوری تیاری کرو مال بچے بیوی بی سونا چاندی بکریاں اونٹ سب لے چلو کہ بس یا تو مٹ جائیں گے جان چھوٹے پھر ان کو تو نہ روتے رہے نا کہ ہماری عورتیں پیچھے رہ گئیں بات ٹھیک تو وہ سب کو لے کر جناب وہاں سے چلا ایک آدمی تھا ان میں در دری دبن سما ایک سو ساٹھ سال عمر تھی اس کی بہت بڑا بہادرا لیکن اندھا ہو گیا تھا موٹا بھی ہو گیا تھا اندھا بھی ہو گیا تھا اس نے پوچھا ہاں بھائی کس کو سردار بنایا انہوں نے کہا اپنے نے کہا آدمی تو اچھا ہے سرداروں کا بیٹا ہے لیکن بچہ ہے اس نے کہا کیا حکم دیا اس نے کہا یہ حکم نے کہا ٹھیک ہے اب جو ہونا تھا ہو گیا تمہارا سردار حکم دے چکا ہے لیکن مجھے لے چلو مالک اپنی آف کے پاس مالک اپنی آف کے پاس اس کو پکڑ شکڑ کے لے آئے وہ نابی نہ ہو چکا تھا موٹا بہت تھا ایک سو ساٹھ سال کی عمر تھی تو اندھا بھی ہو گیا تھا تو اب اس کو پکڑ کے لاتے تھے تو لے آئے تو اس نے کہا کہ تم نے اچھا تو نہیں کیا یہ فیصلہ بہرحال اب تم نے کر لیا ہے تو ایک بات کا خیال رکھو کہ میدان جنگ جو ہے وہ تم اپنے منشے سے منتخب کرو اگر میدان جنگ کے انتخاب میں بھی مسلمان سبقت لے گئے تو پھر تم بازی نہیں جیت سکتے سو ساٹھ سال ہو گیا مجھے جنگیں لڑتے ہوئے تو اس لیے تم ابھی سے ایڈوانس کرو تاکہ جنگ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں نہ ہو لوگ ہمیشہ دوسری جگہ لڑاتے ہیں نا کہ ہمارا ملک تو محفوظ رہے نا اور دوسرا اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب لشکر کو ترتیب دو تو اس کے آخر کے اندر جو ہے نا جی آپ کے بچے وغیرہ تو ان کو بھی اونٹوں اون پر بٹھا کے تاکہ اور کچھ نہیں تو دور سے مجھ بہت گا ان کو پتہ تھوڑا ہے کہ یہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں اسی لیے بادشاہ بہ کہتے ہیں خدا کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ جنگ ہنین میں تو کوئی اسی ہزار کا لشکر ہے دشمنوں کا تو بہرحال ان کے لشکر کی تعداد جو تھی وہ بیس ہزار تھی وہاں سے نکلے مسلمان یہاں سے نکلے اسی دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ عزا عزا ایک بہت بڑی ان کی عبادت کے اور بت تھا جس کے بارے میں وہاں نعرے لگائے تھے ابو سفیان نے جنگ عہد کے موقع پر کہ لزا ولا عزا لکم عزا ہمارے ساتھ ہے اس لیے آج غلبہ اور عزت ہمارے ساتھ حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا مولا لکھم حضور نے حکم دیا کہ خالد جا کے ختم حضرت کر کے مقام پہ, پہ پہنچے وہاں کوئی درخت تھے کوئی دیوی دیوتا بنے ہوئے تھے کوئی پتشت بنے ہوئے تھے توڑا پھوڑا واپس آ حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا حضور, نے کہا حضور توڑ دیا نے نہیں تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کی ارزا کو تو تم نہیں مارا مارے حضور ابھی توڑ کے آ رہا نہیں نہیں پھر جاؤ حضرت خالد پھر گئے تو وہاں فرماتی ہیں جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا ایک عورت ہے ایسے بال کھلائے ہوئے ہیں اور ایسی شکل ہے خطرناک کہ کوئی بڑا جیدار بندہ بھی دیکھے نا تو ایک دفعہ تو اس کا دل ہل جائے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے بدصورت ہے بد شکل ہے اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ عزا عزا عزا عزا پکار رہی ہے کہ مدد کر آج تیرے دشمن پھر تجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو تو ہلاک کر دے ان کو تو برباد کر دے ان کو تو ایسا کر دے حضرت خاصی دن دیر میں اوپر پہنچے ماری ایک تلوار ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک کیا تو بڑی عزا کو پکارنے والی آ گئی اصل کیا تھا تلبیس سے نامی ایک کتاب ہے کبھی آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملے یہ ساری جنات کی ایک حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا گمراہیوں میں اور شرک میں اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ جناب اس مزار پر اس پیر صاحب کی قبر پہ جاؤ منت مانو تین راتیں تم رات دن وہاں رہے گی حضرت کی مزار پہ بیٹھے رہو تمہارا کام ہو جائے گا ایک دل میں خیال اور جب تمہارا کام ہو جائے نا تو پھر اتنا حضرت کی مزار پہ غلاف چڑھانا ہے اتنی تم نے وہاں دمبے بکرے کر رہے ہیں اتنے دن تم نے سبھیل لگانی ہے لیکن جب تمہارا کام ہو جائے بس منت حضرت کی مان لو اور تین راتیں اور تین دن جو ہے نا تم نے مزار پہ بیٹھے رہنے بس وہاں بیٹھے رہو اور حضرت پہ سلام پڑھتے رہو اور ساری رات بیٹھنا ہے جھاگنا آپ جناب آدمی بیٹھے ہوئے تھوڑی سی نیند کا تھوڑا غلبہ انسان ہے غلبہ ہوتا ہے تو وہ شیطان خود جو ہے چھپ کر آواز دیتا ہے کہ میرے مرید فلاں جاؤ تمہارا کام ہم نے کر دیا بس اب تو اس کو لاکھ مولوی مکی تقریر کرتا پھر وہ کہے گا میں جناب خود آواز سن کے آ رہا ہوں کمال کرتے ہیں مولوی کہتے ہیں قبر والے فائدہ نہیں کہتے میرے ساتھ خود قبر والے نے بات کی ہے بس وہ تو پھر پکی گمراہی میں گیا نا جی اس کو تو اللہ اب نکال لے تو نکال لے ورنہ کوئی مولوی کی تقریر تکریر نہیں کرتے کمال کی بات کرتے تو یار میں نے خود بازار سے آواز سنی ہے مجھے مرشد نے خود پکار کے کہا ہے کہ جاؤ تمہارا فلاں کام میرا نام لیا انہوں نے فلاں ابن فلان جاؤ تمہارا کام ہم نے کر دیا چلو ان کو کیسے پتا تھا میرے نام کا مرشد تو راضی ہوئے تو میرے بارے میں سارے متعلق ہو گئے تو یہ اصل میں لیس کے حملے ہوتے اور لوگ سمجھتے ہیں بیچارے کہ ہاں جی صاحب قبر نے میری مشکل حل کر دی سمجھتے ہیں کہ بھی اس مزار سے میری مشکل حل ہوگی اصل میں وہ سارا اس کے پسے منظر میں اچھا پھر جنات کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک سیکنڈ میں ابھی آپ ان کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہیں پاکستان چلے جائیں گے جو کہیں لے کے ایک منٹ میں آ جائیں اچھا وہ ایسا ویسا کام بھی آپ کا کرا دیتے ہیں دوسرے کو ڈرا دیا اٹھا کے پھینک دیا مار دیا اور ڈر کیا کام ہو گیا آپ کا انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھو نا مرشد نے جو کہا تھا نا بالکل اسی طرح اور اس نے اچھا کبھی کبھی کہتے اچھا بھی تم میرے مرشد مرید ہو تم جاؤ اور فلاح وطیفہ پڑھتے ہوئے جاؤ راستے میں تمہیں ایک بکری نظر آئے گی ڈرنا نہیں وہ بکری خود بن جاتا ہے کمال ہے دیکھو جی مرشد کو قبر کے اندر پتہ لگ گیا کہ میں جب جا رہا ہوں تو فلاں جگہ مجھے بکری بھی ملے گی دیکھو میرا پیر پہنچا ہو تو جب یہ عالم ہو تو اب اس کو جناب کون سی تقریریں آپ کی اثر کریں اللہ و تعالی رحمت فرمائے بہرحال تو اب جب واپس آئے خالد ابن الد حضور تو نے پوچھا ہاں ماذا مادہ عام دیا خالد خالد کیا, کیا؟ کہا حضور وہاں تو ایسی عورت نے کہا ہاں ترکل یہی تو اسا تھا جس کو تم مار گیا یہ باقی تو پتھر ہے شیطان الجنس جو اسا بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اصل تو وہی تھی وہ عورت جنیا جس کو تم نے مارا ہے یہ تو ایک نام ہے بت بنا ہوا ہے تو کلامت ہے ظاہری اصل تو وہ ہے اب تم نے واقعی کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو چلایا اور ادھر سے مالک ابن اوف نے اپنے لشکر کو چلایا اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں سے چلتے چلتے مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے وادی ہے ہنین اس وادی میں اور بڑی عظیم وادی ہے اور بڑا اچھا مقام ہے اسی جگہ پر آ کے انہیں اپنی فوج کو روک دیا کافی اب طائف سے ہم کافی دور آ اور یہ وادی بہت اچھی ہے زمین اچھی ہے پانی ہے اور اگر مسلمان حملہ آور ہوں گے تو چاروں طرف پہاڑ ہیں ان کو تو پھر پہاڑوں کے اوپر سے آنا پڑے گا انہوں نے اپنی فوجوں کو وہاں روک دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے اس طرف رک گئے لیکن صحابہ کے دل و دماغ میں عجیب سی بات آ کہا کیا نا کہ یار کمال ہے مکے کے قریش ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے تو یہ اب بنو سکیف کیا ہے اور بنو سکیف کیا ہمارا مقابلہ کر سکے ان کو تو ہم پاؤں کے نیچے رون ڈالیں گے اللہ کو تکبر پسند نہیں اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ بھائی یو میں ہن اسبت کم ہنین والے دن تمہیں تمہاری کسرت پر تمہاری عادت پر تمہاری طاقت پہ ناز تھا کہ آج ہم بارہ ہزار کلشکر اچھا اسی دور میں عجیب واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سفا ابن اپنے کو بلایا اور کہا کہ ہمارا لشکر چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے پورے اگر تم مہربانی کرو تو کچھ ہتھیار ہمیں ادھار دے دو آر دے دو بعد میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے تو اس نے کہا حضور میں خوشی سے تو نہیں بہرحال دیتا ہوں تو اس نے تین ہزار آدمیوں کو اسلح دیا اتنا بڑا سردار تھا کہ اس وقت اس کے پاس اتنا سلا موجود تھا کہ تین ہزار آدمیوں کو مسلح کرنے کے لیے اس نے تلواریں اور نیزے اور تیر اور زرہیں اور ڈھالیں اور سب کچھ دیا کہ یہ تمہارے پاس آریتن ہیں جب آپ لوگ جنگ سے فارغ ہوں گے تو مجھے واپس اور جو خراب ہو جائے گا اس کے بدلے میں اور دیں اب جب مسلمانوں کے بھی آدمی جا رہے تھے انہیں خبر دی کہ جی بالک اپنے عوف ان کا سردار ہے اور وہ تو بڑا عظیم لشکر ہے اور اس کے بعد وادیہ ہونین پہ وہ بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے حملہ کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد الورید کو دو سو گھوڑ سواروں کے ساتھ آپ نے حکم دیا کہ بھی تم آگے بڑھو ٹھیک ہے اب آگے بڑھے تو کہاں سے بڑھے بھی آئے تو پہاڑ کے اوپر سے نہ اب پہاڑ کے اوپر جائیں عجیب سی بات ہوتی ہے کہ چڑھنا بھی مشکل اور اترنا بھی مشکل کیا نا پہلے اگر پہاڑ پہ آپ نے چڑھنا وہ بھی مسئلہ اگر دشمن اوپر بیٹھا ہوا ہے تو تو آپ کو پتھروں سے انشاءاللہ ڈھیر کر دے گا اس کو گولی چلانے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو صرف چٹانیں رکھ لے اسی کو لڑکھاتا رہے تو تمہارے جتنے آدمی اوپر چڑھیں گے وہی ختم ہوتے جائیں کوئی لڑائی کی ضرورت اچھا اگر آپ نے اتر کے پھر نیچے دشمن کے ساتھ لڑنا ہو تو پھر وہ اترنا بھی مشکل کیونکہ اب آپ پہاڑ ہے وہ سڑکیں بنی ہوئی تو نہیں تھی اس دور میں نہ اس زمانے میں کوئی ٹینک تھے نہ اس زمانے میں کوئی ایسے جناب چین والے بلڈوزر تھے کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے اور چلیں گے اور فلاں کریں گے وہ تو آپ نے گھوڑوں کو چلا گھوڑے کو اتارنا ہو چڑھائی سے آپ خود اندازہ کریں کیسے اترے گا حضرت خالصی اب اترنے لگے انہوں نے تو جی تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا نا وہ تو دو سو کا دو سو بندہ جو تھا چلنی چلنی ہو گیا اور حضرت خالد کے پورا جسم خالی نہیں بچا جہاں تیر یا زخم ایک غار کی کوٹ میں گر گیا تھا بس یہ خبر پہنچنی تھی کہ مسلمانوں میں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے بزدری کا یہ آرم ہو گیا کہ ففر رو بھاگنے لگ اور جس کا جدر منہ آیا باقی دو سو آدمی وقت پہلے حلے میں جن کا ارجا ہے اور آگے جہاں تک نظر پڑے سب لشکر ہی لشکر دشمن کا نظر آئے تو وہ تو پھر جناب بجلی اسی کو قرآن پاک نے فرمایا رقد نسر کو ملا مواطین جت کم کسرت کم فلم تن کم شیا اللہ نے آپ کی بہت سارے مقامات پہ مدد کی لیکن ہنین والے دن جب تم لوگوں کو اپنی کثرت پہ ناز تھا وہ کسرت تمہارے کسی کام نہ آئی بذاکت انزو بیمار اور اللہ کی یہ وسیع زمین جو تھی تم پہ تنگ ہو گئی کہ اب کدھر سم ولئی تم اور تم پر پیٹ دے کے بھاگے حضور کو خبر ملی کہ یہ حال ہو گیا دیکھ رہے ہیں سواپا بھاگ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے آگے بڑھے اور اسی اسنا میں حضرت عباس ابن عبد المطلب ام رسول اللہ حضور کے قریب آئے اور عباس ابن عبد المطلب جو تھے نا ان کو اللہ نے اتنی آواز دی تھی ماشاءاللہ اتنی یعنی یہ رفیع سوق تھے اتنی بلند آواز تھے کہ یہ اگر ویسے شوق سے کبھی آواز لگاتے تو چار چار پانچ پانچ, پانچ چھ چھ میل تک ان کی آواز سنی جاتی تھی اس دور میں حضور نے فرمایا عباس بلاؤ صحابہ کو ادھر باغ رہے ہو حضرت عباس نے اب جناب زور سے آواز دی رئی آئی بات اللہ الباد اللہ یا صحاب ردوان یا صحاب یا صحابہ فتح مکہ رسول زور زور سے دی تو اب جناب آواز سننے کے بعد بھی جو کچھ لوگوں کے قدم جمے رکے تو صرف سو آدمی لوٹا بارہ ہزار میں حضور پاک نے جب آپ نے ارد دیکھا تو صرف سو آدمی اور دو عورتیں ہیں حضور نے دیکھا تم کون ہو کہا میں ہمارا تم کون ہو کہا میں حکیم کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے کہا کنجر میں دما دا کیوں کڑی ہونے کا یارسول آپ پہ قربان ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوگا تو ڈھال تو بن جائیں گے کوئی دشمن آپ پر حملہ تو نہ کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سو آدمی کو ساتھ لے کر آپ نے فرمایا چلو حملہ کرو دشمنوں پر ان انا ابن عبد المطلب میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور پھر عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑوں سے پھر اترے اور حضور نے فرمایا میں آئی نا خالد خالد کی طرح ایک آدمی نے آ کر سر سے بے کر پاؤں تک زخمی زخمی میں نے دیکھا خون بیرہ تھا بلیڈنگ ہو رہی تھی اور ایک ہار میں گرا ہوا تھا۔ حضور نے بھی چلو جلدی کرو مجھے وہاں لے جاؤ جب آئے تو حضرت خالد کو کوئی ہوش نہیں خون بہ آئے سارے بدن پہ زخم ہے حضور پاک نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا ہاتھ پھیرتے گئے خون بند ہوتا گیا ہاتھ پھیرتے گئے زخم ٹھیک ہوتے گئے اتنی دیر لگی کہ خالد کھڑا مجزول اللہ حضور کا موجزہ ہے مبارک ہے بس یہاں ہاتھ پھیرتے گئے بس وہی وہ اسی وقت زخم بھی مندمل ہو گئے سارے علاج بھی ہو گئے خون بھی بند ہو گیا ویکنس بھی ختم ہو گئی حضور نے فرمایا خالد تمہیں کیا کر دے گا حضور میں نے اپنے چلو حملہ کرو نے دیکھا سو آدمی لیکن یہ ہے مقام نبت و مقام شجاعت صحابہ کہتے ہیں اللہ ہی حمل وتیس ایزا عشت الحر الحرب خدا کی قسم جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تھی نا ہم حضور کا سہارا لیتے تھے حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ حضور ایسے بادر ہیں کہ حضور پہ قدم پیچھے نہیں ہٹتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سو کے لشکر کو لے کے آگے بڑھے اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا ایسے معلوم ہو جیسے کالی کالی چیونٹیاں کالی کالی چونٹیوں کا ایک بادل اوپر سے آیا اور ایسے ہمارے اوپر آ گیا ہم حیران دیکھ رہے ہیں کیا ہے ہم نے کہا ہو سکتا ہے وادیوں میں چونکہ سبزہ ہے وادیوں میں ابادیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ شاید کوئی چیزیں ایسی اٹھی ہوں کہ بالکل چھوٹی نم لطن سودا چھوٹی سیا رنگی کی چیونٹیاں ہوتی ہیں نا ایسی معلوم ہوا کہ ایک بادل ہے ان کا اور بادل ایسے بیٹھتے بیٹھتے بیٹھتے بیٹھتے ہمارے اوپر آ گیا اور ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اسی کو اللہ نے فرمایا اللہ علی المؤمنین وانزل جزا اللہ نے فرمایا میرے بزنی محمد مصطفیٰ پر ہم نے وہ اپنی رحمت اتاری اور ہم نے وہ لشکر اتارا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ نے حکم دیا فرشتے اترو میں اب بنو سکیف نے دیکھا کہ یہ سفید کوش ہیں سفید گھوڑے ہیں سب کے اور ہزاروں کی تعداد بھاگے اب یا مسلمان بھاگ رہے تھے یا حوازن بھاگ رہے ہیں اور اتنی شدت سے بھاگے کہ کسی کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہماری عورتیں کی طرح ہیں بچے کی طرح ہیں سامان کی طرح ہیں موٹ کی طرح ہیں بس جدھر جی مو آیا بھاگ گئے میلو تک بھاگتے گئے پیچھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی اور سب آدمی مار رہا ہے قتل کر رہا ہے جو سامنے آ رہا ہے مار رہا ہے قتل کر رہا ہے اچھا اب صحابہ کچھ بھاگ کے مکے پہنچے ان کو پتہ لگا کہ ہوا دن بھاگ وہ پھر واپس لوٹے کہا بھی ہا دن بھاگ گئے اللہ کی مدد آ گئی چلو وہ بھی اب فیمس کر جمع ہو